ج پوح سونا پانیہ کلاس ولا ولا مجرس میں چند ایک باتیں ہم نے سمجھی اس طرح حاج والے آدمی کے لیے اگر وہ حج کے ساتھ سونا بھی کرتا ہے شور حج میں اس پر قربانی کرنا لازم اور فرض ہے اسی طرح سے گھر میں رہنے والے صاحب اختصاط پر بھی قربانی کرنا فرض اور لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ طاہب افتتاح قربانی کرے اور قربانی کے جانور کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر فرمائی ہے وہ ہے مسینہ جانور کا مصینہ ہونا اور مسینہ ہونے کا ماننا ہے عیدا طالب کا جب اس کے دانت نکل پائے یعنی دودھ کے دانت جو پیدائشی ہی ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور ان کی جگہ پر نئے دانت نکل پائے مغرب دانتوں کے ٹوٹنے سے جانور نہیں ہوتا بلکہ نسینہ یا دو دانت اس وقت ہوتا ہے جب اس کے نئے دو دانت نمودار ہو جائیں نکل آئے ہاں اگر دشواری ہو مسیینہ خریدنے میں تو بھیڑ کی جن کا جدہ جس کی عمر کم از کم بارہ ماہ ایک سال ہو وہ ضبع کیا جا سکتا ہے حالت دشواری میں یعنی یا تو مارکیٹ میں مسیینہ دستیاب نہ ہو یا پھر مسیینہ میسر تو ہو لیکن آدمی کی پہنچ سے باہر ہو قیمت اس کی زیادہ ہو قریب نہ سکتا ہو تو پھر بھیڑ کی جنس کا جز قربان کیا جا سکتا ہے بصورت دیگر نہیں اور جزہ بھی صرف بھیڑ کی جنس کا قربان ہو سکتا ہے گائے مونگ یا بکری کی جنس کا جزا وہ قربان نہیں کیا جا سکتا ان تینوں کے لیے یہ لازم ہے کہ جانور مسیینہ ہی ہو کی جس کا جانور بھی مسیحا دو دانتا ہونا چاہیے لیکن حالت غسل میں اس کا جذبہ کرنے کی رخصت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی ہی قربانی کرنے سے منع کیا ہے چند ایپوں کی وجہ سے لیکن بنا اڑی رسی عباد نے تعالیٰ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم آنکھوں اور کانوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھیں یعنی کانوں میں آنکھوں میں کوئی عیب نہ ہو اسی طرح ایک مجرت میں آپ نے چار جانور گنے اور سنبھایا ان چار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کانا جس کا کھانا بن ظاہر ہو بیمار جس کی بیماری واضح ہو لگڑا جس کا لگڑا پن واضح ہو اور لاغر جس کی ہڈیوں میں بالکل گوڈا ہی نہ رہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی یہ ایپ جانور میں اگر بڑ جائیں زیادہ ہو جائیں تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی ادیب میں آیا ہے کانے کی قربانی نہیں کرتی نے جانور کا نام نہیں آیا لیکن اگر جانور کھانے کے بجائے نابینا ہو جائے دونوں ہی اس کی خراب ہو جائیں تو پھر اولا کی قربانی نہیں ہوگی یہ ایپ بڑھیں گے تو قربانی نہیں ہوگی شریعت کی مقرر کر رہا ہے اگر یہی ایپ کام ہوں گے تو قربانی ہو جائے گی اس طرح لگڑے کے بارے میں کہا کہ جس کا لگڑا پن واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہے تو ایسا جانور جس میں لگڑا پن ہے لیکن میں وہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کی چار کو غور سے خوشہ کریں پھر معروف ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا رگڑا پنچیں تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی مضحفہ اور حرج نہیں ہے اسی طرح سے یہ جناحی رضی اللہ تارا اس کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گان کٹے اور نیچ ٹوٹے جانور کی قربانی سے منع کیا تو جانور کا کام کٹا ہوا ہو چھوڑا یا زیادہ کام میں کسی بھی قسم کا ایل ہو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگتا اور آج کا اس جانور کو کہتے ہیں جس کے جانور جس جانور کے اینٹ کی جو نیچے والی ہڈی تھی ہے وہ ٹوٹ جائے اوپر والا جو سیاح ہال ہے وہ بے سارا ہی ٹوٹ جائے بلکہ اتر جائے سارے کا سان جانور قربانی پہ لگ جائے گا کیونکہ اس کو آگہ نہیں کہتے اس آگتا ہے جانور جب اس کے پیر کی گڑی نیچے والی ہڈی وہ خراب ہو جائے ٹوٹ جائے گر جائے یا اس میں کسی قسم کا کوئی نق واقع ہو جائے تو یہ چند اہم ہیں جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی منع کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر پریوگ دوی جو جانور میں عدل شمار ہوتے ہیں وہ قربانی سے مانے نہیں جس طرح جانور کا کٹا ہونا ایل ہے جانور میں لیکن دم کٹنے کی قربانی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا دٹنے کی قربانی ہو جائے گی ایسے ایک جانور کا ختی ہونا یہ عید ہے نفس ہے اس میں لیکن ختی جانور کی قربانی سے شریعت نے روکا نہیں ہے اس کی قربانی ہو جائے گی ایسے ہی جانور کا زخمی ہونا یہ ایک ریس ہے لیکن زخمی جانور کی قربانی سے شریعت نے منع نہیں کیا زخمی جانور کی قربانی ہو جائے گی بلکہ وہ اونٹ جن کو قربانی کے لیے مکہ میں لے جایا جاتا تھا حدی کے طور پہ ان, ان کو اشہار کرتے تھے وہ ہاتھ پر زخم لگا کے سے تو اسی فوحان پہ مال دیتے یہ ہے اللہ کے لیے اور حدی کے طور پر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کو لوٹا نہیں جاتا تھا تو یہ اشعار وہ کیا کرتے تھے تو وہ زخمی جانور ہے زخمی جانور کی قربانی سے شریعت نے منع نہیں کیا تو اسی طرح اور بھی کوئی ہے اگر جانور میں پیدا ہو گیا ہے شریعت نے اس ایب والے جانور کی قربانی سے روکا نہیں ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے صرف ان جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی جن جانوروں کی قربانی سے شریعت نے منع کیا ہے کہ اس ایب والے جانور کی قربانی نہ ہو قربانی کے جو جانور ہیں وہ کل چار حصے شریعت نے مقرر کی ہیں آٹھ جانور ہیں نر مادہ بھی اون اونٹ نر اور مادہ گائے نرم اور ماتا بھیڑ ن اور ماتا بکری نر اور ماتا یہ کل آٹھ جانور ہیں چار جن ہیں ان کی کوئی بھی نسل ہو بھیڑ چکی والی ہو یا بغیر چکی کی چکی والی گیڑ جس کو رمبا ہو یا تمبی جن بھی ہے اسی طرح بکری کسی بھی نسل کی ہو وہ ٹیڑی بکری ہے پہاڑی بکری ہے یا دیتی ہے یا کوئی بھی ہے گائے کسی بھی نسل کی قربانی ہو جائے گی اونٹ کسی بھی نصر کا ہو یہ چار اجناب ہونی چاہیے ان کی نو جو مردی ہو جائے ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا یہ لکھی کریم نل و علیہ وسلم سے ثابت نہیں قربانی ایک انگریز کا ہے عبادت والا کام ہے اور عبادت بھی ہوتا ہے کہ اس کا سبوت ہو اگر عبادت ثابت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ رب العالمی کے فرمان سے تو وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے اور اگر عبادت ثابت شدہ نہ ہو قابل قبول نہیں پھر عبادت کا طریقہ اگر نبی والا ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگی عبادت تو ثابت ہے لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ اگر نبی والا نہیں ہے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہوتی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے اخلاص اس کا ثابت ہونا اور طریقے کا مصلو ہونا اور عبادت کرنے والے کا مہم اور مسلم ہونا یہ چار شرطیں ہوتی ہیں کسی بھی عبادت کی قبولیت ہے اللہ محبت العالمین کا غرب اور تصرب حاصل کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے یہ عبادت اس کے اندر بھی وہ طریقہ کا اختیار کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جن جانوروں کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یا ادھ سے ثابت ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی کی جائے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھینس یہ گائے کی نسل میں سے ہے ایک ہی جن کی دونوں چیزیں ہیں گائے بھی اور بھینس بھی جانور ایک نسل سے ہیں لیکن ان کا یہ خیال عام ہے درست نہیں ان کے ایک جن اور ایک نسل نہ ہونے پر کئی چیزیں دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک موٹی کی دلیل میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر جن ایک ہی ہو جانوروں کی تو ان کا آپس میں ملاپ ممکن ہوتا ہے اور ان سے افضائش نسل ممکن ہوتی ہے جس طرح بکری کسی بھی نسل کی ہو بکرا کسی بھی نسل کا ہو ان کا ملاپ بھی ہوگا افزائش نسل بھی ہوگی نسل بڑے اسی طرح اونٹ ہے اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے اسی طرح گائے ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے لیکن گائے اور بھینس کا آپس میں نہ ملاپ ہوتا ہے نہ اس سے نسل ہوتی ہے یہ ہے بہت بڑی اور واضح شریح جناز الا تلا غور کیا جائے تو ان کے ذور بھی مکھن اور ان کی آداد و اطبار ان کے رہن سہن کے طریقے میں پھینک اور رائے کے درمیان بڑھ کر کہنا ہے بلکہ ایک دوسرے کے بالکل متض اور مخالف تو بہرحال اس کو ایک جس کا سمجھنا یہ درست نہیں ہے غلط ہے درست بات یہی ہے کہ بھینس ایک الگ جنس ہے اور گائے ایک الگ جنس ہے تو قربانی گائے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھینس کی قربانی یہ ثابت نہیں جو چیز ثابت شدہ آپ کے پاس جب موجود ہے تو پھر اسے شور کے غیر ثابت شدہ چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی شبوہات سے بچ جاتا ہے سب والی ہی وہ اپنے دیر کے لیے بری ہو جاتا ہے تو ایک جانور یقینی طور پر قربانی کے لیے مشہور ہے گائے بھیڑ بکری اون اس کے ہوتے ہوئے ایک شبے والا جانور جس کے بارے میں حق ہے اہل علم کا بھی اس کے بارے میں اختراق ہے آئی آئی ٹی قربان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھینس گائے کی نظر سے ہے یا نہیں ہے لوگوں کا اس بارے میں شدید اختلاف موجود ہے تو ایک دبت ادب چیز کو چھوڑ کے بحترم فیس چیز کے پیچھے جانا یقینی کو چھوڑ والی چیز کے پیچھے پڑ جانا یہ ایمان کے منافی ہے ایمان کو بچانے کا طریقہ کیا ہے منیش کا پشوپہار شبہت سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین کے لیے بری ہو جاتا ہے اپنے دین کو بچا لیتا ہے تو اس لیے شب و شبے والے کام سے گریز کرنا چاہیے اسی طرح سیدنا جاوید ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہ ہم نے حدیبیہ والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے قربان کیے یعنی گائے کی ساتھ میں بھی سات افراد شریک ہوئے اور اون میں بھی سات افراد شریک ہوئے یہ روایت شنیح مسلم کی ہے میں سرمنی میں رضی اللہ یعنی اخباس کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو فہاد الد الاضحی کا پھر بکارا سی تباہن وزوراطن ہم گائے میں سات سات افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں دس دس افراد شریک ہوئے یعنی دس افراد یعنی نے مل کر اونٹ نہر دیا اور سات افراد نے مل کر یہ گائے زوا ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے یہ جو سات یا دس ہندے مقرر کیے گئے ہیں اون اور گائے کے یہ زیادہ سے زیادہ ہیں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اونٹ کے اندر دس افراد نے شرکت کی اور ایک بات بات سات की کی طرف سے ایک किया یعنی دس حصے زیادہ سے زیادہ ہیں اس سے کم ہو جائے نو بندے آٹھ سات چھ छे چار تین دو ایک بندہ بھی کر कर قربانی ہو جائے گی اسی طرح گائے کے ساتھ حصے یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہیں اس سے کم افراد چھ افراد مل کر گائے دبا کرتے ہیں تو وہ چھ قربانیاں ہو جائیں گی چھ افراد کی طرف سے اگر پانچ افراد کرتے ہیں مل کے تو وہ گائے میں پانچ قربانیاں ہو جائیں گی کرنا ضروری نہیں کچھ لوگ بڑے مشبت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم چار بندے مل کے ایک گائے دبا کرنا چاہتے ہیں تو گائے میں تو ہوتے ہیں ایک تھا اب ہر بندے کی طرف سے دو دو قربانیاں ہو گئی دو دو ہی تھے کتنے یہ تو پھٹ جائیں گے نہ ایک ایک پورا آتا ہے نہ دو دو اب اس کو کیسے کریں چار بندوں نے ایک گائے دبا کر ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ چار بندے گائے خریدے دبا کریں قربان کریں وہ چار قربانیاں ہو جائیں اب رہا کے حصے کو ہاتھ بنتے ہیں تو یہ چار بندوں کی طرف سے ہوگی تو اس میں کوئی گدرسہ اور حرج نہیں ہے آپ باقی جانوروں کو دیکھ لیں بکرا بارہ سولہ بیس ہزار سے لے کے اور وہ لاکھ سوا لاکھ روپئے تک کا بکرا ملتا ہے تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں اخلاق کے ساتھ خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ سواؤ ہوگا اللہ نبیم کی خاطر کرنا ہے اخلاق کے ساتھ کرنا ہے اجر اللہ تعالی سے لینا ہے قربانیوں کی تود جنتی اللہ تعالیٰ کی اس کے ہاں کوئی رکا کر حیثیت نہیں اللہ کے یہ نام رکا قوام کوئی اللہ کے پاس بڑا تقواہ پہنچتا ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہی باحث اظہر ہے ہو سکتا ہے ایک سختی سی قربانی کرنے والا بہت مہنگی قربانی کرنے والے سے کئی گنا زیادہ اجر رہا جائے اپنے اخلاق کی وجہ سے اللہ العالمین کو اور اخلاق مطلوب و مقصود ہے اسی طرح ان دونوں روایات کو مد نظر رکھتے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ میں دس بندے اس وقت شریف ہو سکتے ہیں جب تنگی ہو دشواری کیونکہ دس بندے اونٹ میں جب شریف ہوئے تو اس وقت یہ لوگ سفر میں تھے اور متحریہ والے ساتھ انہوں نے اونٹ نہ کیا تھا لیکن یہ اعتراض بالکل بے جا اور باطل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے تعالیٰ کو بھیجا معاملات کرنے کے لیے, مقع مقع کرنے کرنے کے لیے بار وغیرہ بہت رضوان اور اس کے بعد کھلے یہ سارے معاملات یہ سارا کچھ کیا تھا سفر تھا سفر کے دوران یہ سارا کچھ تو سفر کے دوران ہی سات آدمیوں کا ایک اونٹ میں شریک ہونا ثابت ہے سفر کے دوران ہی دس آدمیوں کا ایک اونٹ میں شریک ہونا ثابت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دس وہ صرف مسافر کے ساتھ خاص نہیں وغیرہ کو بھی مسافر کے ساتھ خاص کرنا پڑے تو مسافر کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی کوئی طریق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل دن کے وقت ثابت ہے رات کو بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور ماننے نہیں ہے شریع طور پر رات کو جو عمل کیا ہے وہ دن کو بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر شریح طور رکاوٹ اور, اور ماننے نہیں ہے تحجد ہے یہ رات کو پڑی جائے گی دن کو نہیں اس کی دلیل موجود ہے دن کو نہ پڑھنے کے ہاں جس آدمی کی تحجد رات کو رہ جائے اس کی ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ قیام لہر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں وہ سورج نکلنے سے لے کے زور سے پہلے پہلے پڑھ اس کو رات کے ٹائم پڑھنے کا افواؤ ملے گا اس صورت میں یہ دل کو بھی ہو سکتا ہے بگرنا نہیں جلائد موجود ہے جو کام آپ نے سفر میں کیا ہے حیدر میں بھی کیا جا سکتا ہے جو حضر میں کیا ہے حالت میں وہی سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے ان آگے رکاوٹ کی دلیل ہو اب سفر میں نماز کو قطر کیا جا سکتا ہے حضر میں بھی کیوں اس لیے کہ اس کی دلیل موجود ہے اگر دلیل نہ ہوتی تو معاملہ ایسا نہ ہوتا پہلے ایسا ہی تھا سیدھا ایسا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سناتی ہیں پہلے نماز حضر کی اور سفر کی سب دو دو رفتے تھیں اس کے بعد حضر کی نماز پوری ہو گئی چار چار رفتے اور سفر کی نماز دو دو رفتے ہی رہتے یعنی کہ اگر فرق کی دلیل نہ ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرفع صابق شرات ساری زندگی کے لیے ثابت شدہ ہوتا ہے تو اس لیے سفر میں ہوں یا سگل میں اونٹ کی قربانی میں دس دس افراد شریک ہو سکتے ہیں اور گھر میں جو قربانی کی جاتی ہے چھوٹا جانور بکری دمبا چھترا وغیرہ یہ ایک قربانی اس میں سارے گھر والے شریک ہوتے ہیں سکے دن عقائد نے یہ ساتھ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب رضی اللہ عن سے پوشا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کہتی ہوتی تھیں تو انہوں نے فرمایا قرآن علی حسن کے انڈ ون ڈال دی گئی تھی بھائی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ربا کرتا تھا وہ خود بھی کھاتے اور دیگر لوگوں کو کھلاتے بھی حتی تباہاً ناسو ہٹکا کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر شروع کر دیا کا سا پھر وہ ہار ہو گیا جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی انہوں نے دو کیے ہیں ہم چار کریں گے انہوں نے چار کیے ہیں ہم چھ کریں گے مقابلہ بازی میں آپ اور وہ قربانیاں لوگ زیادہ کرنے پتہ لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ کا نہیں تھا طریقہ کیا تھا کہ ایک آدمی ایک بکری یا دو بکریاں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے وہی وہ اس کے, اس کے اہل بیت کی طرف سے کی کر جاتی ہے اسی طرح حدفہ سنت مجھے سنت کا علم ہونے کے باوجود میرے گھر والوں نے غلط روی پر افھارا وہ سنت کا علم کیا تھا کہاں اہل الگ کی یو ذخیر ہونا پشا کی وشاہ کہ ایک گھر والے ایک یا دو بکریاں دبا کیا کرتے یہ ہے سنت لیکن اب میرے گھر والے کہتے ہیں کہ زیادہ قربانیاں کرو ورنہ بکری جی رانا اگر ہم اب ایک دو بکریاں دبا کرتے ہیں قربان کرتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ہمیں کجوس ہونے کا کہنا ہے کہ اتنے کھاتے پیتے ہیں ایک بکری دو بکریاں بلعان یوک کی تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر والے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں زیادہ اس میں نہیں کروں گا کیونکہ سنت کیا ہے ایک یا دو بکری تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے آپ کی وجہ وقت نو بیویاں آپ کے نکال پہ رہی اور خدا کے نشان فرماتے ہیں کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن مسلم شاطہ جدید رسول اللہ کا نماز رہی وسل اپنے تمام اہل کی طرف سے صرف ایک بکری قربان کیا کرتے تھے ایک بکری اپنے تمام سب اہل کی طرف سے تمام گھر والوں کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے تو ایک بکری سب کے لیے شکایت کر جائے گی کافی ہو جائے گی زیادہ کرنے کی ضرورتیں میں ہاں. تھا زیادہ قربانیاں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن معاملہ نیت کا ہے انت وہ ان مانوا اگر نیت حیات آج کی ہے تو پھر دیکھ کی کام کی نہیں اور اگر نیت میں اخلاص ہے بلاحیت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے پھر بندہ جتنی اس کی ہمت اور استقاب ہے اس کے مطابق وہ زیادہ قربانیاں کریں سوکھ کرتی کریں حفاظت کریں اور جتنی زیادہ کرے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے ایک اس پر فرض ہے اس سے زیادہ نفل ہے جتنی کر لیں یہ ابو علی بنساری اور حضیفہ بن اس کی جو روایات ہیں وہ اس بارے میں ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے بتا قربانیاں زیادہ کریں یہ نہیں چیز ہاں اخلاق کی وجہ سے زیادہ کرے یہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجت البضا کے موقع پر اکیلے اپنی طرف سے سو اونٹ نہر فرمائی سی. سو اونٹ اور اپنی ازواج کی طرف سے ویگماد کی طرف سے ایک گائے جواب فرمائی اکیلے اپنی طرف سے سو اونٹ اور نوجات کی طرف سے الگ گائے زبان کی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص ہو میرا نیت ہو تو بندہ جتنی زیادہ قربانیاں کرے کر سکتا ہے اور آج کوئی مائی کا نہیں ہے جو سو پون نہ کرے اکیلا اپنی کر دے جتنے مرضی ابیر کبیر ہو جائیں کسی کا اتنا جگرا نہیں ہے اور اس کا مطلب کم از کم تین کروڑ کم از کم تین کروڑ بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو ہوتے اور یہ خراب ہے اللہ محبت عالمی کے حضور جتنا پیش کیا جائے اتنا ہی چھوڑا ہے لیکن معاشرے کے کی باتوں کی وجہ سے اور لوگوں کے کہنے پر یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام نہ جائے اس سے بچنا چاہیے ایک بھی کرے تو اللہ بھی انار میں ہو جانوروں کا ناخوش پہنچتا ہے خوش پہنچتا ہے اللہ تعالی کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تخواہ ہے تقوا اللہ رب بالآمی کو مطلوب و مخصوص ہے تو تخوا اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ڈرتے ہوئے یہ عبادت کی ہے قربانیاں جو بندہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے وہ جہاں پہ ہے وہیں پہ قربانی کرے ہاں قربانی کسی کو تحفے کے طور پر دے یا کسی پر صدہ کرے قربانی کا اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس مبینہ اساپ ہی دہایا اپنے اصحاب کے درمیان قربانیاں تب کی اور آپ کے اصحاب شہر کے اندر بھی موجود تھے مدینہ میں اور بادیا میں مدینہ کے چرمبا میں بھی موجود تھے آپ نے اپنے اصحاب کے نام ہے قربانیاں قربانی کے جانور سب کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی قربانی کر لیں جو قربانی نہیں کر سکتے ان کو تحفہ تن دینا یا ان پر صدہ کرنا قربانی کا جانور یہ بھی جائے آج کل کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مختلف ادارے اور تنظیمیں وہ لوگوں سے قربانی کے پیسے لیتے ہیں جمع کرتے ہیں پھر دور دراز دلاغ لوگوں دلاغ میں مختلف مختار لوگوں کو قربانی کے جانور خرید کے دیتے ہیں کہ آپ قربانی کریں تو اس کے بارے میں کئی لوگ اس کا شکار ہیں کہ یہ کام نیا شروع کر دیا ہے ہم نے چونکہ قربانی عبادت ہے تو عبادت کے لیے ثابت ہونا یہ ضروری ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا کرنا نبی کریم فم اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بڑی کی عمیر ہے کہ نبی کریم فم اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان قربانیاں تقسیم کی تو قربانیاں تقسیم کرنے والا عمل یہ بھی مشروع اور ثابت ہے اسی طرح اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنانا قربانی کرنے کے لیے یہ بھی جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے کا قربان کیے کچھ اون آپ نے اپنے ہاتھ سے نقص کروائے اور واقعیوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ وہ اس کی نگرانی کرے اور اپنی نگرانی ہے کافی کریں تو کسی کو اپنا وکیل اپنا نائب بنا کے قربانی نیت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی عبادت ہے کوئی بھی عبادت میت کی طرف سے نہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت میت کی طرف سے نہیں ہوتی یہ ایک اصول اور عمومی قاعدہ ہے ہاں جو جو عبادات میت کی طرف سے کرنا ثابت ہیں وہ میت کی طرف سے ہو جائیں گی یعنی میت کی طرف سے صدقہ کرنا ثابت ہے صدقہ میت کی طرف سے کریں ہو جائے گا میت پر روزے فرض دے رمضان کے یا نظر دے اور وہ اپنی زندگی میں ان کو ادا نہیں کر سکا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو اس کے اولیاء کی طرف سے روزہ رکھے ثابت ہے اب ایسی ہو جائے گی میت پر حج فرض تھا اپنی زندگی میں وہ حج نہیں کر سکا اس کے اولیاء اس کی طرف سے حج کریں جو عبادات میت کی طرف سے کرنا ثابت ہیں وہ عبادات میت کی طرف سے کی جا سکتی ہیں اس کا اس کو فائدہ ہوگا اور جو عبادت میت کی طرف سے کرنا ثابت نہیں وہ رواج سیت کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگی مثلاً قرآن مجید پڑھنا میت کی طرف سے ثابت نہیں آپ لاکھ قرآن پڑھ رہے کسی فوج شدہ کی طرف سے آپ کے پڑھنے کی وجہ سے فوج شدہ کو اجر نہیں ملے گا ہاں اگر اس فوج شدہ نے آپ کی تربیت کی ہے قرآن پڑھنے پر آپ بے اپنی طرف سے پڑھیں اس کو ازر ملتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں جس نے آپ کو نیکی کے کام پہ لگایا ہے وہ زندہ ہے یا بہت شدہ ہے اس کو برابر اجر ملے گا یہ اللہ یہاں ہوا تھا اصول اور قانون مکر مطلب تو قربانی ایک خاص عبادت ہے یہ عبادت میت کی طرف سے کرنا ثابت نہیں ہے میت کی طرف سے اگر کوئی بندہ قربانی کرے گا تو وہ میت کی طرف سے نہیں ہوگا روایات اس بارے میں پیش کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ابو راکیٹ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستی میڈے قربان کیے ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اللہ کی توفید اور آپ کی حبوت اور اکالت کی گواہی دی تو اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جنہوں نے توحید و اشارت کی گواہی کی تھی ان میں زندہ بھی شامل تھے اور فوشدہ بھی شامل تھے لہذا نیت کی طرف سے قربانی ہو گئی یہ روایت نسرد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقرا وہ جن قبیت سبرانی اور شعبہ ایما اور سرد بزار وغیرہ میں آتی ہے روایت کے ثابت نہیں ہیں کیونکہ اس کی تمام تنظیمیں ساری کتابوں کی وہ عبداللہ بن محمد بن عقید پر جمع ہو جاتی ہیں اور عبداللہ بن محمد بن عقیق نعیم الحدیف ہونے کی وجہ سے ذریع ہے اور اسی طرح مختلف سندوں میں مختلف الگ الگ ذوق بھی موجود ہے جیسے مصرد احمد والی سند میں, میں شریک ابن عبداللہ القاضی وہ قطرت خطا اور سور حفظ کا شکار ہے تو یہ روایت قابل قبول نہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے بن مشید رضی اللہ تعالیٰ طرح کی غرضی ہے جسے امام خاکر میں اپنی مسترت میں ذکر کروایا ہے اور علامہ نقل کیا ہے اسی طرح سے علی رضی اللہ علیہ کے بارے میں جامع فرمنی کی کئی باعث ہے سنان کہ وہ دو بیٹھے دبا کیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ یہ کیا کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دیا ہے اور میں فلا فلاں آبادہ کبھی اس کو چھوڑوں گا نہیں روایت جی بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے شدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں خصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی تو کرنی چاہیے یہ ابو درف ملی کی روایت ہے لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے شریک عبداللہ بن شریف کثیر و خطا ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کا شہر ابرک نا القوفی وہ مشغول ہے تو یہ دو موٹی موٹی ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کا رخ یہ کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں اچھا ایک اور روایت ہے وہ ہے صحیح مسلم کی اس کے کی الفاظ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دبا کیا اور کہا اللہ تب محمد اتا محمد ہے صبح اللہ علیہ وسلم احسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول تھا اب امت میں فوج الزام اور ہندا سارے شامل ہوتے ہیں تو کیا میت کی طرف سے قربانی شامل ہوتی ہے لیکن اس سے بھی ثابت کوئی نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ نبی صلی فتوار مسلم دراہ کر رہے ہیں کہ اللہ میری طرف سے بھی قبول کر لے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے اور اس کا یہ مطلب کوئی کہ یہی ایک جانور جو میں دبا کر رہا ہوں یہی میری طرف سے بھی اور میری امت ساری کی طرف سے بھی قبول ہو جائے طرح آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور دعا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے روزے بھی قبول کر لے اور سارے مسلمانوں کے روزے بھی قبول کر لے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزے میں نے رکھے ہیں وہ ہی روزے سارے مسلمانوں کے طرف سے قبول ہو یا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو نئے رکھے ہیں وہ میری طرف سے جو دوسرے رکھے ہیں وہ اس کی طرف سے قبول کر رہے ہیں یہاں نبی ندیش کا مباحثی وسلم کی یہ دعا ہے اور اس کا یہی معنی ہے کہ امت میں سے بھی جو قربانیاں کر رہے ہیں اس کی قربانیاں قبول کر اور اگر وہ معاملہ کو دے دیا جائے جو بعض لوگوں نے لے لیا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر سال پوری امت میں سے ایک بندہ اٹھے اور ایک بکرا ربا کرے اور کہے اے نہ میری طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے قبول کر لے تو پوری امت کی طرف سے قربانی ہوگی اگر ایسا کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے پھر تو معاملے ختم ہو جائے تو یہ اشتلاف انتہائی کمزور ہے رقیق ہے الغرض میت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں ہے ثابت نہیں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کو منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قربانی کرنے تک ناخن بات وغیرہ نہ کر چاہے قربانیوں نے دوسرے دن کرنی ہے یا تیسرے دن جب تک قربانی دبا نہیں ہوتی ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹیں اور جو نہیں کر سکتے ان کے لیے رخصت ہے وہ بے شک کاٹتے رہیں ہاں اگر دس خجہ ہو وہ ناخن کاٹ دیں بال کٹوا لیں مونچے کتلوا لیں جیرے ناپ بال مون لیں تو انہیں بھی قربانی کرنے کا عجر مل جائے گا پہلے دنوں میں چاہے وہ پانچ چھ کو ناخن کاٹ دیں لیکن دس لوگ بارہ کاٹیں گے تو ان کو جائیں گے قربانی کے دن چار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام تشریح کی کل لحاظ تشریح کے دن قربانی کے وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں ایام تشریق ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ دولہجار اور چوتھا دن یوم نہر کا عید ال کا دن یہ کل ملا کے چار دن بنتے ہیں اللہ کو کھانا فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں جو جانور ہم نے ان کو دیے ہیں تی ایام محرومات محلوم, محلوم دنوں میں اور معلوم دنوں سے برا ایام تشریف گیارہ بارہ اور تیرہ دلحجہ ہے تو یہ ایام معلومات مار گیارہ بارہ تیرہ دلحجہ ایام تشریف ان میں بھی قربانی کرنا ثابت ہے اور یوم نہر یعنی دس الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن ان سب میں سے افضل ترین دن دس دلحجہ کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نامن ایامن الحمد الصحب بن ہن ائیام ارشب جنوں میں سے کہ ان دنوں کی نیکی ان دس دنوں کی نیکی کے برابر ہو جائے یقب الحجا کے ضبد العجا صاحب کے جو دن ہیں ان دنوں میں کی جانے والی نیکی باقی سال کے تمام سر دنوں میں کی جانے والی نیکی کی نسبت زیادہ اثر ہے دن سو قربانی کے چار ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ پہلے دن ہی یعنی دس الحجہ کو ہی قربانی کیوں؟ اس لیے کہ دس الحجہ کو قربانی کرنے کا جو اظہر ہے وہ بعد والے دنوں میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سو اونٹ نہر کروائے تھے تو ایک ہی دن یوم نہر کو سو اونٹ قربان کیے دس الحجہ کیوں, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے گیارہ کو بھی کر سکتے تھے بارہ کو بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں دس کو بھی اس لیے ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دس الحجہ کو آپ قربانی کر تو ابھی سے آپ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں اور کوشش کریں کہ آپ دس الحجہ کو قربانی کر سکیں گے سے قربانی ہے تو اس سے بھی وقت دس الحجہ لا کی کوشش کریں اور خود اگر کرنی ہے تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ساتھ مسلوں کو کھڑا کر کے نخر کیا مدینہ نہیں سن رہا ہے اور مدینے میں دو بی آپ نے اپنے, اپنے ہاتھ سے ذبح کیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے کہ خود ذبح کیا جائے اگر کوئی عورت قربانی کا جانور ذبح کر لے تو بھی وہ جانور حلال ہوتا ہے قربان ہو جاتا ہے نے مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ہاتھ کے ساتھ کو ذبح کیا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ہاؤ سے کھانے کا حکم دیا تو عورت اگر ہمت رکھتی ہے تو وہ بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے قربانی کے علاوہ بھی جانور دبا کرنا پڑے تو عورت کا دبی حلال ہے وہ کر سکتی ہے آج کل ہماری عورتیں تو وہ, وہ چھری کو دیکھ کے ہی رکھتی ہیں انہوں نے کیا جا جانور دبا کر تو عورتوں کے اندر اتنی ہمت اور وہ ذہنی ٹھہراو اور احتجاج پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکیں اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے اللہ تعالیٰ فرماتین دوسری جگہ پر فرمایا فقول پڑتا یعنی خود بھی کھاؤ سوال کرنے والے کو بھی دو نہ سوال کرنے والے کو بھی دو اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھاؤ پلاؤ ذخیرہ ہو یہ کام ہے قربانی کے گوشت کے ساتھ میں ہے بھی نہیں شریت نے کہ کتنا آپ نے کھانا ہے کتنا صدقہ کرنا ہے کتنا دوست کو کے طور پہ دینا ہے کوئی مقرر نہیں آپ کی اپنی سواب بھی ہے زیادہ سدکا کر لیں تھوڑا رکھ دیں زیادہ رکھنے خود کھا تھوڑا صدقہ کر دیں کوئی حرج نہیں شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہاں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے کیسے اس کا حساب کتاب کرنا ہے تو شریعت اس کے بارے میں آپ کو کھلی इसी دیتی ہے اسی طرح قربانی کی جو کھالیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی में مطلب ہے اپنے استعمال میں لے آئیں کسی کو تحفہ تک دے دیں یا سرفا کر دیں انہیں بیچنا اپنی لا کے لیے قربانی کا گوشت بیچنا یا قربانی کی کھالیں بیچنا یہ جائز نہیں ہے ہاں جس کو آپ نے تحفے کے طور پر دے دی یا وہ چاہے اس کو بیچتا رہے اس میں کوئی حد نہیں لیکن قربانی کرنے والا خود گوشت یا خار بیچ نہیں سکتا علی رضی اللہ عنہ مواز وطلف نے مجھے اپنے قربانی کے اونٹوں پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ ان کا سارے کا سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے اور ان کی کھانے بھی اور ان کی جرم جو وہ دین وغیرہ ہوتی ہے برآم رکھنے کے لیے کپڑے یہ سب تقسیم کر دو بلا پھر جزارا کی حاصل اور اس کی اجرت کے طور پر کتاب کو اس میں سے کچھ نہیں دینا وہ دور اجرت نہ گوشت نہ کھاد نہ جرم کچھ بھی چیزیں پرواتے ہیں کچھ نہ جو ہی بھی دینا ہم اپنی بات سے کتاب کو اجرت دیا کرتے ہیں عام طور پر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کتاب آتا ہے وہ جانور سب کرتا ہے قربانی کی کھاد وہ دورے اجرت لے جاتا ہے ہاں کتاب اگر غریب مسکین ہے مستحق ہے آپ اس پر کھاد خلوا کریں اس کو اس کی اجرت الگ طور پر دیں اسی طرح کئی لوگ وہ مسترد کے ایمان صاحب کو اور اسی طرح وہ دے دیتے ہیں تو ان کو اگر وہ مستحق ہیں مسکین ہے تو ٹھیک ہے اس پر صدقہ لگتا ہے اس کو آپ دیں لیکن اس کی اجرت وہ الگ سے ان کو دی جائے گی اور اگر وہ مشکل نہیں ہے تب پھر اس کو نہیں تو ہے کے طور پر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ تینوں کام کرنا چاہیے تو فتح دینا اپنے استعمال میں لے کے آنا یا صدہ کرنا اب اپنے استعمال میں آپ لوگ تھال کھاتے ہیں نا سیری پائے میں تو باقی بھی حلال ہے کھائی بھی جا سکتی ہے تو ویسے اس کی وہ لوگ جین وغیرہ اور کٹھوڑا اس طرح کی چیزیں بناتے تھے اب وہ لوگوں کو طریقہ ہی نہیں آتا بہت یہ کام ہیں قربانی کے گوشت اور خاص کے ساتھ کرنے کے اللہ تعالیٰ سمجھنے حمل کرنے کی توقیق ہم